الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه سمين مكرم وعر حزرات بہت ہی اہم سبق ہے جو آج مجھے اور آپ کو یاد کرنا ہے اور سبق معلوم تو سبھی کو ہوتا ہے مقصود صرف اس کی یاد دہانی اس کی تذکیر اور اس کو تازہ کرنا ہماری ان مجالس ہمارے ان دروس اور خطابات میں اصل مقصود ہے دین کی بنیاد جس عقیدے پر قائم ہے وہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے یہ دین کی اساس ہے بنیاد ہے اور اگر یہ بنیاد اور اساس اپنی جگہ پر قائم نہ رہے تو دین کی پوری عمارت زمین پر آ جاتی ہے اور حسن عمل کا اور حسن نیت کا لگایا ہوا یہ پودا اپنی جڑ سے اکھڑ جاتا ہے اور حالت وہی ہو جاتی ہے جو کلام مجیب میں اللہ تبارکس و تعالی نے ایک مقام پہ اٹھارہ نبیوں کا ذکر فرما کے یہ بات کہہ دی ولو اشرقول <يَعْمَلُون> یہ 18 نبی کون تھے جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی روزے بھی رکھے دین کی دعوت بھی دی حج بھی کیے عمرے بھی کیے نیکیاں اور فضائل اور حسنات جن کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی بھی توحید کو کسی جگہ پامال کرتے تو ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے ضائع کر دیتے یہ, یہ توحید ہے یہ دین کی اساس ہے اور اگر یہ اساس مضبوط ہو یہ بنیاد اپنی جگہ پہ قائم ہو جائے تو اتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ گویا کے پوری زندگی کا حاصل اور پوری محنت کا نتیجہ ہمیں مل گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا کو به شیا دخل الجنہ وہ شخص جس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا توحید کی اساس کو برباد نہیں کیا ادھر سے اس کی موت ہوگی وہاں جنت کا دروازہ کھول کے اسے جنت میں بلا لیا جائے گا من لَقِيَهُ وَيُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ دلار اور جس نے اللہ سے ملاقات کی لیکن اس کے نظریات میں اعمال میں شرک موجود تھا کتنی ہی نیکیاں کرنے والا کیوں نہ ہو اللہ ان ساری نیکیوں کو برباد کر کے اسے جہنم کے گڑوں میں گرا دے گا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے میرے دوست اور عزیز و توحید دین کی اساس ہے اتنی زیادہ اساس ہے کہ اعمال کی قبولیت کی شرط اللہ نے توحید کو قرار دیا یہ شرط ہے اور فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ نیک عمل کرے فلیم انصالحہ ولا یوشر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو اس کے سارے عمل قبول ہیں امام ابو عبداللہ التستری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ایمان چار چیزوں کا نام ہے المان قن و فی الن و و چار چیزیں ملیں تو ایمان بنتا ہے مسلمان بنتا ہے قول اور فیل اگر قول ہو فیل نہ ہو تو یہ کفر ہے کالو فیل مل جائے لیکن نیت نہ ہو تو یہ نفاق ہے قول بھی ہو فیل بھی ہو نیت بھی ہو لیکن اگر سنت نہ ہو تو یہ بدت ہے چاروں چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے تو توحید یعنی خالص نیت کا اور اللہ کے تصور کا عقیدہ یہ دین کی اساس ہے لیکن آج میں آپ کے سامنے جو خاص طور پہ اس موضوع کو ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ایک بات کو سمجھیں توحید کا ایک تصور وہ ہے جو شرک اکبر کے بالمقابل ہوتا ہے یا ایک طرف کافر ہے ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف غیر مسلم ہے اور ایک طرف مومن ہے توحید کا تصور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک بت کا پجاری ہے ایک کسی پتھر کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے اور ایک صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے توحید کا ایک تصور یہ ہے یہ تو اس کا بنیادی تصور ہے لیکن ایک توحید وہ ہے جو مسلمان کی زندگی میں اللہ باقی رکھنا چاہتے ہیں میں اسے مسلمانوں کی توحید کہا کرتا ہوں اور آج اگر فقدان ہے تو اسی توحید کا ہے الحمد جو مسلمان ہو گیا جس نے محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی مشرق نہیں ہو سکتا اللہ کے شیطان اسے دین کے راستوں سے نکال کر کفر کی راہوں پہ لے جائے وہ شرک میں نہیں جا سکتا لیکن ہاں توحید کا ایک تصور ہے جسے وہ پامال کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے مومن کو آج ی توحید کی ضرورت ہے اور وہی توحید ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ فرمایا تھا ان اخوفا اتخوف آ امتی الاشراک باللہ سب سے زیادہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے شہابہ نے ایک دم آنکھیں کھولی اللہ کے رسول اپنی امت سے شرک کا خوف کہاں میں یہ نہیں کہتا لسط اقول یا ابدون السنم وہ شمسن ولا کمرن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سورج کے سامنے جھکیں گے یہ پتھروں کو سجدے کریں گے اور یہ ان چیزوں کو معبود بنائیں گے جو اللہ کی مخلوق ہیں میں یہ نہیں کہتا لیکن ہاں ولا کن شہوتن خفیہ لیکن ہاں ایک شرک وہ ہے جو ان میں موجود رہے گا کہ جب یہ کوئی عمل کریں گے تو اس عمل کا سارا کریڈٹ خود کو دیں گے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہوں گے یہ ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ خلاصہ ہے اس توحید کا جو اللہ مسلمان سے چاہتا ہے جو ایمان کے بعد شروع ہوتی ہے اور جس میں کوتاہی کرنے والے کو اللہ کے قرآن نے کہا وما مینو اکثر ہوم بلّہ اللہ ووم بہت سے مومن ایسے ہیں جو ایمان کے بعد بھی مشرک ہوتے ہیں کیا مطلب الہ ہیل امرو کلو ان کے عقیدے میں ان کے نظریات میں یہ بات نہیں آئی ہوتی کہ زندگی کا جو معاملہ بھی ہے اسے اللہ کی طرف لوٹانا ہے مجھے مال ملتا ہے رزق ملتا ہے اولاد ملتی ہے کامیابی ملتی ہے یہ سب کچھ اللہ کا فیصلہ ہے اسی کی طرف لوٹنے والا ہے اسی کے کرنے سے ہوتا ہے اسی کے روکنے سے رکتا ہے اسی کے جاری کرنے سے جاری رہتا ہے یہ عقیدہ ہے جو مسلمان کی زندگی میں ہر وقت پھلتے اور پھولتے ہوئے اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں الہ ہیل اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں اس کی مثالیں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کسی خاتون کی زندگی میں اس سے بڑا امتحان نہیں ہوتا کہ اس کی عزت کو داغدار کیا جائے اور خاتون بھی کون ہو جو سب سے برگزیدہ اور آخری پیغمبر کی گھر والی ہو منافقین نے پروپیگنڈا کیا اور کیا کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے آپ کی عصمت پہ سوال اٹھایا اور حضرت عائشہ سمجھتی ہیں خاتون سمجھتی ہے اپنے دل اور دماغ کی اس کیفیت کو جو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ کو لاحق ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی کیا تھی اور اتنی محترم زوجہ کہ اگر ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا مجھے صدیقہ عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے رضی اللہ عنہ اور پوچھنے والے نے پوچھا مردوں میں کون ہے کہا صدیقہ کا باپ صدیق مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ خاتون ہیں اور حالات اتنے کشیدہ کر دیے گئے کہ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس آ کر کہتے ہیں الحقی بھی اہلی کی اپنے گھر چلی جاؤ جدائی رسول اللہ اپنے گھر میں لا رہے ہیں اس بنائے ہوئے جھوٹ کے وہ پدار جو منافقوں نے گھڑا ہوا تھا چلی جاتی ہیں جناب ابو بکر اپنے بابا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر میں اور قریب قریب ایک مہینہ گزر جاتا ہے جب اللہ منافقوں اور کافروں کا امتحان لے لیتے ہیں کمزوروں کا امتحان لے لیا جاتا ہے پھر آسمان سے جبریل اللہ کا قرآن لے کے اترتے ہیں اللہ دو رکو مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ اللہ کی پاک دامنی کے لیے نازل فرماتے ہیں تو جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا بھاگے ہوئے گھر آئے باپ تھے بیٹی کا گھر ٹوٹا ہوا ہے اور کائنات کے سب سے بہترین شوہر جناب محمد اور رسول اللہ سے بیٹی دور ہے تو باپ کا بھی ایک جذبہ تھا کہ فورن بھیجوں اور خوشی بھی تھی کہ میری بیٹی کو میری جگر گوشہ کو جو تحمتوں کا اور بہتانوں کا نشانہ بنایا گیا آج اللہ کی وہی اس کی دیانت اس کی صداقت کا تذکرہ کر رہی ہے تو بھاگے ہوئے گھر گئے جا کے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اٹھو قومی فشکری لے رسول اللہ عائشہ اٹھو اور جاؤ اللہ کے رسول کے شکریہ ادا کرو اللہ نے آسمان سے تیری پاکیزگی کو نازل فرمایا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کیا کہتی ہیں یہ سبق ہے اللہ ہی الامر اللہ دنیا کی بہترین خوشی ملے دنیا کا بدترین غم آ جائے زندگی کا کوئی موڑا جائے آدمی اپنے ہر معاملے کو اللہ کی طرف لوٹانا سیکھ لے اس کو توحید کامل کہتے ہیں اللہ اور جا کلو مومنوں کی ماں کھڑی ہو کے کہتی ہیں بابا لاقوم لا اللہ للہ آج یہ سدی کا عائشہ جس نے محمد الرسول اللہ کے گھر سے ہمیشہ توحید کا سبق لیا ہے آج وہ اعلان کرتی ہے میں کسی کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا نہیں کروں گی آج میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر صرف اس کا شکریہ ادا کروں گی لا اقوم الا کیوں الہ ہی اور جا کلو وہ جانتی تھیں ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہمارے ہاں کوئی اچھا کوئی جاننے والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے کیا کیفیت ہو جاتی ہے سے غم اور کرب کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں یاد کیجئے جب اللہ کے رسول علیہ السلام جن کو دیکھ کر صحابہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوا کرتی تھی اور جن کی مجلس میں بیٹھ کے صحابہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرتے تھے اور جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کے موتی صحابہ کے دکھوں کا مداوا کیا کرتے تھے وہ ہستی گرامی جب دنیا سے رخصت ہوئی عمر کہتے تھے کوئی نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں ابھی واپس آئیں گے اور عثمان اور علی بھی پریشان تھے لیکن جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ اس خوبصورت چہرے پہ کبھی دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا جو وقت آنا تھا وہ آ چکا بوسا دیتے ہیں صحابہ کے مجمع میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں کلو ہر معاملے کو اللہ کی طرف لوٹانے کی جو توحید ہے ابو بکر کے رگو پے میں اتری ہوئی ہے جا کر کہتے ہیں محمد محمد قدمات صحابہ سن لو تم میں سے جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جانے ان اللہ <يَمُوت> اللہ زندہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی امر کلو کیونکہ وہ اللہ کی طرف معاملے کو لوٹانا جانتے تھے اتنا بڑا سانحہ کائنات میں رونما نہیں ہوگا جو سانحہ رسول اللہ کی رحلت سے آپ کے انتقال پر ملال سے صحابہ کے مجمع پر ٹوٹا ہے اس موقع پر بھی معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا رہے ہیں الہ ہی یورجا کلو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان فوجوں کے کمانڈر روم و ایران کی تہذیبوں کو گرانے والا مسلمانوں کو فتح زفر مت بنانے والا اللہ اکبر این فتوحات کے دور میں حضرت عمر پیغام بھیجتے ہیں خالد میں تمہارے عہدے سے ہٹا دیا گیا واپس آ جاؤ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے واپس پہنچتے ہیں کہتے ہیں امیر المومنین ذرا یہ بھی اطاعت کا جذبہ دیکھیں اور یہاں خالد کی توحید دیکھیں اللہی اور جا امر کلو اپنی صلاحیتوں کو نہیں دیکھا اور مسلمانوں پہ اپنے احسانات کو نہیں دیکھا اپنی محنتوں کو نہیں دیکھا ان کا سمر اور قیمت نہیں مانگی جمر کلو اللہ کی طرف لوٹا کے اس فیصلے کو چلے آئے لیکن امیر محترم کے پاس گئے کہتے ہیں حضرت عمر آپ نے مجھے بلا لیا میری کوئی غلطی کوئی وجہ مجھے بھی بتائی جائے حضرت فاروق خاموش ہے پھر پوچھتے ہیں پھر فاروق خاموش ہے پھر پوچھتے ہیں کہتے ہیں خالد کوئی وجہ نہیں ہے صرف ایک وجہ ہے مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ شاید جتنی کامیابی ملتی ہے جو فتح ملتی ہے یہ اس کا سبب اور بنیادی وجہ خالد بن ولید ہے اللہ کی توحید پامال ہو رہی تھی میں نے تجھے معذول کر کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا فتح اور کامیابی اگر آتی ہے تو یہ اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے سے آتی ہے خالد بن ولید کی صلاحیتوں سے نہیں آتی الی ہی ارجا کلو یہ توحید ہے میرے دوستو آج جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹانا سیکھے آپ کے پاس ایک گاہک کاتا ہے آپ اس سے اچھی ڈیلنگ کر لیتے ہیں آپ کو نفع مل جاتا ہے مت سمجھیں یہ آپ کی صلاحیت کا سمرا ہے آپ اپنے گھر کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مت سمجھیں یہ آپ کے عقل اور دانش کا نتیجہ ہے آپ کسی کو بات سمجھا لیتے ہیں مت سمجھیں کہ یہ آپ کی کوئی حیثیت ہے الیہی ہی الامر کلو امام مالک کے پاس آنے والا جب پوچھتا ہے انسان کتنا اختیار رکھتا ہے کتنا نہیں رکھتا کہتے ہیں اپنے پاؤں کو اونچا کرو پاؤں اٹھا لیا کا تیرے پاس اختیار تھا ایک پاؤں کو اٹھانے کا اب آگے سارا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے آپ کے پاس اختیار ہے اپنی زبان پہ لقمہ رکھتے ہیں اس لکمے کو میدے تک پہنچانا ڈائجسٹو سسٹم سے گزارنا فضلا بنانا اس میں جسم بنانا توانائی کے ذریعے کھولنا یہ سارے اختیارات اول سے آخر تک اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے الہ ہی اور جا اللہ مسلمان کو یہ توحید بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹانا سیکھ لیں وہاں سے کامیابی شروع ہوتی ہے یہاں سے توحید کا سمر شروع ہوتا ہے اللہ اکبر حضرت یونس علیہ السلام قوم کو دین کی دعوت دی نینوا کی طرف مبوس کیے گئے تھے اور یہ مشرق تھے بتوں کے پجاری تھے دین کی دعوت دی توحید کا پیغام سنایا لوگوں نے نہیں مانا انکار کیا جیسے قوموں کی روش ہوا کرتی تھی یونس علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب اترے گا بازا جاؤ اللہ کی نافرمانی چھوڑو اس کا فیصلہ اور امر آنے والا ہے قوم نہیں مانی اللہ نے یونس علیہ السلام کو کہا ان کو ٹائم ڈیڈ لائن دے دیں دے دی فلاں اللہ کا عذاب آنے والا یوں صحلیہ سلاد نے پیغام دیا قوم نہیں مانی عذاب آسمان سے اترنا شروع ہو گیا جب پوری قوم نے آتے ہوئے عذاب کے اثرات کو دیکھا اور اپنی سامنے کھڑی ہوئی ہلاکت اور موت کو سمجھ لیا تو بڑے بڑے عقل مند اور شعور باشعور لوگ نکلے اور انہوں نے قوم کی ماں کو اکٹھا کیا بچوں کو اکٹھا کیا جانوروں کو اکٹھا کیا یہ ساری قوم کی عورتیں بچے بوڑھے جوان اور جانور تک اکٹھے ہوئے اور لے کر ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے لگے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ سوائے قوم یونس کے ہم نے کبھی عذاب آ جانے کے بعد کسی قوم کو معاف نہیں کیا لیکن قوم یونس پہ اللہ کو رحم آ گیا ان کی ماں پہ رحم آ گیا عورتوں پہ رحم آ گیا بچوں پہ رحم آ گیا جانوروں پہ رحم آ گیا اللہ نے وہ عذاب کا کیا ہوا فیصلہ واپس لے لیا قوم نجات پا جاتی ہے حضرت یونس علیہ اسلام سمجھتے ہیں یہ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے میں نے کہا تھا عذاب آئے گا تم برباد ہو جاؤ گے تو اس سے پہلے کہ اللہ کا حکم آتا حضرت یونس نے قوم کو چھوڑا اور سمندر کا سفر شروع کر دیا سمندر کے بیچوں بیچ پہنچتے ہیں طوفانی موجیں آپ کو گھیرے میں لیتی ہیں فیصلہ ہوتا ہے کوڑا ڈالا جائے کون ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب اتر رہا ہے کوڑا ڈالا جاتا ہے تو یونس علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے فیصلے کے مطابق یونس کو اٹھا کے کشتی سے سمندر کی طوفانی موجوں میں پھینک دیا جاتا ہے سمندر کے پانیوں کے اندھیرے میں اور اس اندھیرے میں چلنے والی مچھلیاں اور خونخار درندے جانور یونس علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے اللہ حکم دیتے ہیں اس کو ہزم نہیں کرنا اس کو نقصان نہیں پہنچانا پیٹ میں جانے کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں فنادا فلومات اللہ اللہ الہ انتر سب حانک انی کمتوں میں نظالمین یونو سمجھے ہوئے تھے مسلمان کی توحید یہ ہوتی ہے جب غم آتا ہے تکلیف آتی ہے اور آزمائش آتی ہے وہ ہر معاملے کو اللہ کی طرف لوٹاتا ہے وہیں نے، اسی اندھیرے میں تاریکی میں مچھلی کے پیٹ میں موت کے منہ میں اللہ کو پکارا اللہ کی طرف معاملے کو لوٹایا اس کی توحید کا سبق دہرایا، اپنی کم کا اعتراف کیا اپنے گناہ کا غلطی کا اعتراف کیا اللہ کہتے ہیں جب نہ لہو جا من الم ہم نے دعا کو سنا اس کو خم سے نجات دی اور قیامت تک اللہ اسی توحید کی وجہ سے اسی رجوع اللہ کی وجہ سے قیامت تک اللہ مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے نجات ملی اور وہی جو چند لوگوں سے ناراض ہو کے آئے تھے اللہ قرآن میں دوسری جگہ کہتے ہیں لولا کانا مد المصین اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس ہماری تسبیح نہ کرتے توحید کا سبق یاد نہ کرتے قیامت کی صبح ہو جاتی مشلی کے پیڑ سے ان کو نکالنے والا کوئی نہ ہوتا ہم نے اس کو نجات دی اور پھر نکلے اور پھر لاکھوں لوگوں نے یونس علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور اپنا رہنما تسلیم کیا میرے دوست و یہ اصل توحید ہے مسلمان کو چاہیے میں اور آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں میں اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں میں اور آپ اللہ کے سامنے رکو کرتے ہیں میں اور آپ اس کائنات کا خالق مالک رازق داتا اور حاجت روا مشکل کشا اللہ کو سمجھتے ہیں یہ شرک ہم نہیں کرتے لیکن ہم اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹانے میں بہت سست ہیں اللہ ہی ارجا کلو کا جو سبق ہے یہ توحید کا بنیادی سبق ہے جو مسلمان کے لیے ہم نے بھلایا ہوا ہے اللہ اکبر حضرت کاب نے مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے حکم ہوا سب کو نکلنے کا میں نہیں نکلا کمزوری ہو گئی پیچھے رہ گیا کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہساط والسلام جب واپس آئے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے منافق آ رہے تھے اور آ کے اپنا بہانہ پیش کر رہے تھے ظاہر ہے کہ اب سوال ہونا تھا جہاد کے لیے نکلے کیوں نہیں منافق آ رہے ہیں کوئی کوئی بہانا کوئی دوسرا بہانہ کوئی تیسرا بہانہ پیش کر رہا ہے کاب کہتے ہیں میں نے دیکھا دل سے خیال آیا کوئی بہانہ تراشو اور اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بول کے آج خلاصی پا جاؤ لیکن کہتے ہیں بار بار ہی ارجا کلو میری توحید مجھے نوک کر رہی تھی کہ نہیں کاپ آج محمد الرسول اللہ کو راضی کر لو گے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں اپنی زبان دانی کی بنیاد پہ نکل جاؤ گے لیکن جب اللہ کی عدالت میں پہنچو گے تو وہاں کون تمہارا ساتھ دے گا معاملہ تو وہاں جانے والا ہے الامر کلو کہتے ہیں وہ سارے منافق جب فارے ہوئے میری باری آئی میں نے اللہ کے رسول کے سامنے اعتراف کیا اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں ہے کوئی بہانہ نہیں ہے میری کوتا ہی تھی غلطی تھی میرے نفس کی کمزوری تھی میں نہیں جا سکا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو سارے منافقوں کے بارے میں کہہ رہے تھے اللہ کی طرف میں اس کو پلٹاتا ہوں اس کے ایمان کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اس کی بات کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جب کاب ابن مالک نے اپنا مقدمہ رکھا توحید کے جذبے سے رجوع اللہ کے جذبے سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے لفظ بدل گئے آپ نے کہا اما حاضہ فقط سڑک اس سے پہلے آنے والے اللہ ان کے معاملے کو جانتا ہے لیکن کاب نے آ کر جو کچھ کہا سچ کہا کاب نے جو کہا سچ کہا اور ایمان سے کہا اس لیے اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہے اور آزمائش آئی پھر اس کے بعد اللہ نے ایسی نعمتیں اور ایسی معافیاں اتاری کہ دنیا میں مثال بن کے رہ گئی کیوں کیونکہ توحید موجود ہے اللہ ہی ارجا اللہ حسن بسری رہ محلہ یہ توحید کہاں کام آتی ہے یہ توحید دنیا کے خوف مٹاتی ہے ملامتوں کا کوئی احساس نہیں ہونے دیتی یہ توحید حق بات کہنے کے لیے تیار کرتی ہے کسی نے حسن بسی رحمہ اللہ کو بتایا کہ حجاج حجاج ابن یوسف سقفی جس نے کئی صحابہ کو قتل کیا کئی تاب عین کو قتل کیا اور جس کے ظلم اور صفاقیت سے اس وقت کا ہر آدمی خوف کھاتا اور لرستا تھا حجاج نے ایک دن آڈر دیا کہ بہت بڑا محل تعمیر کیا جائے بڑے بڑے آرکیٹیکٹرز بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے معمار اکٹھے ہوئے حجاج کا محل بنانا ہے اس کے لیے وسائل مہیا کیے گئے تعمیر شروع کی گئی محل بن گیا حجاج کہتا ہے پوری ریاست میں اعلان کرو میرا محل دیکھنے کے لیے لوگ آئیں اب لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک آ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے اللہ اکبر جو آتا ہے اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ کے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے حجاج کے حسن پسند ہونے کی تعریفیں میں کرتا ہے اللہ اکبر یہ اللہ کا درویش حسن بصری رحمہ اللہ بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ محل تھا ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دیتے ہیں ذرا ہماری بات بھی سنو اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ محل جس نے بنایا ہے اس محل کی خوبصورتی میں مت جاؤ اس کے مال اور اقتدار کی قوت کو مت دیکھو بلکہ یاد رکھو یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا والوں پہ ظلم ٹھایا ہوا ہے یہ وہ شخص ہے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور یہ وہ کام کر رہا ہے جو اس دنیا میں رہ جانے والا ہے آخرت باقی رہنے والی ہے یہ خطبہ اور یہ پیغام حسن بسری لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ محل کو چھوڑ کے اس کو بھول کے ہسن بزری کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں بہت بڑا مجمع لگ جاتا ہے وہیں پہ اس کی سیکیورٹی فورسز بھی موجود ہیں حجاج کے ہرکارے بھی موجود ہیں وہ بھی ہسن بزری کی باتیں سن رہے ہیں ہمت انگوش ہو گئے جب بیان ختم ہوا لوگ چلے گئے حجاج کو کسی بتانے والے نے بتایا جناب آج بھرے مجمع میں آپ کی بھت اڑائی گئی ہے اور آپ کے آپ کے یہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی تماشا دیکھنے والے تھے کوئی روکنے والا نہیں تھا حجاج نے اپنے وزیروں کو مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان کی بے عزتی کی اور انہیں کا آج دیکھو جس شخص سے تم کل گھبرا گئے تھے جس کی باتوں کو سن کر خاموش ہوئے تھے آج میں اسے دنیا کے لیے ابرت بناؤں گا پولیس کو بھیجا حسن بزری کو گرفتار کر کے لاؤ چلے گئے حسن بزری کو گرفتار کیا محل میں داخل ہوئے حجاج کے پاس لایا جا رہا ہے نے دور سے دیکھا بڑے بڑے جلاد کھڑے ہیں تلواروں کو بے نیام کیے ہوئے ہیں حسن بزری کے قتل کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں آج عبرت بنایا جائے گا حسن بسری الہ ہی کلو کا عقیدہ دہراتے ہیں اللہ کی طرف ہر معاملے کو لوٹانے کا وہ حوصلہ پیدا کرتے ہیں زیر لب اللہ کو یاد کرتے ہوئے جب حجاج کے سامنے پہنچتے ہیں درباری آنکھیں پھاڑے پھاڑے حیران ہیں وہی حجاج وہ صفاق وہ ظالم حسن بسری کو عبرت بنانے کے عزائم رکھنے والا اب بالکل شیر و شکر بن چکا ہے وہ کہتا ہے حسن بسری آپ ہمارے امام ہیں میں نے آپ کو کچھ دین کے مسئلے سیکھنے کے لیے بلایا تھا آ جائیں میرے ساتھ آپ بھی تخت نشی ہو جائیں حسن بسری کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے سوالات پوچھتا ہے حسن بصری آلے شان سے سوالوں کا جواب دیتے ہیں جب واپس جانے لگتے ہیں حجاج کہتا ہے تحفے بھی بھیجے جائیں حسن بزری کہتے ہیں تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں مجھے اللہ کی آخرت چاہیے باہر نکلتے ہیں درباری پیچھے بھاگتے حسن کیا کیا نے یہ حجاج جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا جو تیری جان کے درپے تھا جب تم یہاں پہنچے اس نے اپنے سارے فیصلے بدل دیے حسن بزری کہتے ہیں ہی اور جاؤل جب میں دربار میں داخل ہوا حجاج کے عزائم کو دیکھا اور چمکتی ہوئی بے نیام تلواروں کو سوتے ہوئے جلاتوں کو دیکھا تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کی اور کہا جس طرح تو نے ابراہیم پہ نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا آج حجاج کے غصے کو حسن پہ ٹھنڈا کر اور جب میں پہنچا تو اللہ نے حجاج کی دنیا اور اس کے اور اس کے, اور اس کے ہوئے فیصلوں کو بدل دیا ہوا تھا میرے دوستوں عزیز کلو جب معاملات کو اللہ کی طرف لوٹانا سیکھ لیں مصیبتیں بھی نعمتیں بن جاتی ہیں اللہ شرم سے بھی خیر برآمد کر لیتا ہے اللہ مردوں میں سے زندہ لانے پہ قادر ہے زندوں میں سے مردہ پیدا کر کے اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آ جاؤ مسلمان صرف نماز میں سجدہ اللہ کو کر لینا کافی نہیں ہے دکان پہ بیٹھو کسی درسگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تجارت کر رہے ہو ملازمت کر رہے ہو دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہو کوئی قدم اٹھا رہے ہو اپنی آنکھ کے پپوٹے کو حرکت دے رہے ہو اپنی زبان کو جمبش دے رہے ہو الہی ارجا المرو کلو ان ساری حرکتوں کا صحرا اور ان سارے کاموں کا نتیجہ اللہ کی طرف ہے اس کے کرنے سے ہوتا ہے اس کے روکنے سے روکتا ہے جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے جس سے روک دے وہ کبھی ہو نہیں سکتا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس اگر تجھے اللہ دینا چاہے ساری کائنات روک لے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے اللہ روک لے ساری دنیا دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا یہ وہ عقیدہ ہے جو مسلمان کو آج اس کی ضرورت ہے میرے دوست تو اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹانا ہر لہذا ہر لمحہ اللہ کی نگرانی اللہ اللہ کی نگرانی اس کے فیصلے اس کی تقدیر اس کا علم اور اس کی اس کا اس کا کہر اس کا کنٹرول اس کی گرفت یہ اگر ہماری زندگی میں موجود رہے ہماری زندگی سیدھی ہو جاتی ہے جنتوں کے وارث بن جاتے ہیں اللہ ہمیں یہی توحید اپنانے کی توفیق فرم اللہ اس کے ثمارات اور نتائج ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے وما توفی خنا اللہ بلاہ